کلّ شہید ہے ایک اہم نقطہ جو میں علم کے اعتبار سے اور علم کے اعتبار سے جو بتانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو جو آپ کے لیے مفید ہے کہ الحمدللہ میں سعودیہ میں جو ہے پندرہ سال سے جو ہے مختلف جگہوں پہ جو ہے میں نے دورہ کیا ہے غیر کسی مداحنت کے اور بغیر کسی اور غرض کے صرف تشدیق کے اعتبار سے کہ آپ لوگوں کی ہمت افزائی ہو کہ یہ میرا سب سے پہلا دورہ ہے جبیل کا اور میری جو ہے دلی تمنا یہ ہے کہ یہ میرا آخری دورہ نہ ہو یہاں کی جو مشاعر سے جو ملاقات ہوئی اور خاص طور پر یہ شیخ ہمارے جو ہے شیخ تمیب تو جو ہے ہمارے سینئر میں سے ہیں جو ہے آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہے کہ اس طرح کے نشاطات تو جو ہے المدیند نبویہ بھی ملنے اور میں بھی کبھی کبھی کسی نے جو ہے یہ یاد یہ بات مجھے یاد نہیں آ رہی ہے کہ کسی نے کسی کو خط لکھا کہ آپ جو ہے وہ مدینہ میں رہتے تھے ان کو کہا کہ آپ مدینہ چھوڑ کے نہ جائیں مدینہ جو ہے بری پیاری اور مقدس جگہ ہے تو انہوں نے جو ہے جواب میں یہ کہا کہ زمین جو ہے کسی شخص کو مقدس نہیں بناتی اس کا عمل جو ہے اس کو جو ہے مقدس بناتا جی جی جی جی, جی کے ساتھ نوٹ میں تیار کر رہا ہوں نوٹ میں تیار کر رہا ہوں مسئلے دو دن سے وہ کوئی اٹھا لیا اٹھانا تیار ہوتا شادی کی کچھ لوٹ جی ہاد کسی نے کوئی اور نسخہ اٹھا لیا ہے تو ذرا واپس کر دیجیے انہوں نے کافی جگہ تعلیقات اس پر لگائی تھی تو ذرا دیکھ کر دیجیے مرحلہ بات میری سنیے جو ہے وقت بہت کم ہے اور ابھی امام مربحی رحمۃ اللہ کی کچھ نصیحتیں بھی ہیں اس سے پہلے کہ میں یہ بات یہ آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ جبیل کا جو دعویٰ سنتر جو ہے بغیر کسی مجاملت کے میں سمجھتا ہوں کہ مملکے مملکت العربیہ سعودیہ کے جو ہے مستبا کے اعتبار سے پہلے نمبر پر ہے واللہ اللہ علیہ وبصمہ سوال تو یہاں کے آپ کے جو مشائخ ہیں شیخ حمیم شیخ مختار جو دوسرے مشائخ ہیں آپ لوگ جو ہے ان لوگوں کی قدر کریں اور ان لوگوں کے ساتھ تعاون کریں کہ اہل علم میں سے ہے یہ پڑھ کے آئے ہیں اہل حدیث اہل حدیث علماؤں میں سے ہے اور اہل علم جو ہوتے ہیں ان کی عزت و قدر ہونی چاہیے اور آپ اگر جو ہے آپ لوگ جو ہے ماشاءاللہ اللہ آج یہاں پہ پڑھ رہے ہیں یہ جو ہے ان کی جد و جہد اور ان کی کوششیں اور ان کی تنصیق سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنے سارے اہل حدیث جو ہے ایک ہی منہج پر ایک ہی ارادے سے جو ہے مختلف جگہوں پر سے جو ہے بیٹھ کر جو ہے علم حاصل کر رہے ہیں تو آپ بھی جو ہے اپنی قوت محبت اپنے بھائیوں سے اگر کچھ غلطیاں یا کتھیار ہو جائے تو وہ نہج اختیار بند کیجیے جس کے بارے میں آج پوری بات ہوئی ہے اس نے زنگ کو بالکل بے انتہائی سے اپنے دل میں جو ہے رکھی تھی اور جو شخص کسی شخص کو جو ہے اللہ کے لیے جو ہے معاف کر دیتا ہے تو اس کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ بلند کر دیتا ہے اور خاص طور پر علم جو ہے ان کے ساتھ جو ہے بات چیت بیٹھنا ملنا جلنا جو ہے وہ ایک طریقے اور ایک ادب سے مانا چاہیے دیکھیں علم جو ہے علم کی جو ہے جستجو اور علم کی طلب جو ہے ہر ایک شخص کو جو ہے یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ علم سے جو ہے نوازا اس لیے کہ یہ جو علم جو ہم پڑھ رہے ہیں نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے اور اس وراثت کو جو ہے ہم اپنے آپ کو حقدار بنانا اس کے لیے جو ہے درجات اور شرائط جو ہے یہ آپ سمجھ لیجیے مقدم ہے اس وجہ سے جو ہے سرب سے یہ بات بالکل مقبول ہے کہ علم حاصل کرنے سے پہلے وہ ادب سیکھتے تھے کہ آپ کس اہل علم سے کس طرح بات کر رہے ہیں یہ چیز دیکھنے میں آئی الحمدللہ کہ یہاں مختلف لوگوں نے جو ہے ہمارے جو ہے مختلف قسم کی خدمتیں کی یعنی کہ اتنا اتہار ہو والا ہی میں یہ چیز بغیر مجاملت کے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اس تجربے کو محسوس کرتے ہوئے یہ چیز میں نے اہل حدیثوں میں بہت کم دیکھی ہے دیوبندیت کے دن مجھے یاد آ گئی دیوبندی دیوبندیوں کے یاد غیر کسی مجاوت کی تعریف میں نہیں کر رہا آپ کو حقیقت بتا رہا کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دیوبندیوں کی تعریف کر رہا ہوں کل کیا ہے کہ ذوالفقار جبیل کے اندر دیوبندیوں کی بڑی تعریف کر رہا جرے بھی کی تو جرے کوئی ذکر نہیں کرے گا سب تعریفیں ہی ذکر کریں گے کہ تا, تا, تا, تا, ان کی تعریف یہ نہ ان کی تعریف ہے یہ ایک حقیقت ہے میں بتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے اس مسجد پر الحمدللہ للہ حدیث ہے اور متحد رہنا ہے اور بائی بائی کی جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرنا آپ کبھی اپنے جو بھائی ہیں اپنے ساتھی ہیں ان کو فون کر کے پوچھیں کہ میں نے آج آپ کو جب بھی ہم کسی بھائی کو فون کرتے ہیں تو فون کرنے کے بعد مجھ خیر مجھے وافین سے ہے کیا ہے کیا پھر وہ خاموش ہو جاتے ہیں کہ اب وہ مجھ سے کیا جاتے ہیں کبھی کسی کو اس لیے بھی فون کرے کہ آپ اس سے محبت کر دیں گے کہ آج میں نے صرف آپ کو اس لیے فون کیا ہے کہ میں آپ کو جو ہے اللہ کے لیے جو کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اللہ کے واسطے صرف آپ کی خیر و حافظ پہنچنے کے لیے ایک دوسرے کو جو ہے دعوتیں دے اپنے گھر والے اپنے بچے وغیرہ ہے ایک کو ملا یعنی ایک ایسا ماحول پیدا کرے جس سے جو ہے ہم یہ کہہ سکتے کہہ سکیں لوگوں کو آپ لوگوں کی مثال دے سکے ابھی میں نے جو یہ دورہ کیا ہے جول کا اس کی پوری کال گزاری کالگزاری کالگزاری نہیں جو ہے اس دورے کی کال گزاری میں اپنے شاگردوں کو جو ہے لندن میں سنا کہ جو ہے اس طرح کا میں نے دیکھا ہم اس طرح کے تاکہ ان کی بھی ہمت افزائی تاکہ ان کو بھی اس چیز کو جو ہے سیکھنے کے میں نے کہ میں کہتا ہوں کہ لندن کے اندر بھی میں نے اس طرح کی جو ہے تنظیم اور تنسیق اور بھائیوں کی جو ہے محبت سب کا ایک دوسرے سے آ ملنا ایک دوسرے کو دیکھنا مسکرانا یہ چیزیں بہت کریں اہل حدیث مسکراتے نہیں ہیں بڑے بخیر ٹھیک ہے نا عقیق سل ہے ٹھیک ہے نا جب بھی آپ کسی بھی حدیث سے ملے تو اس کے سامنے مسکرائے اگرچہ وہ ابھی کیوں آپ سے ناراض رہا آپ کو تو عجل ہی لینا ہے تو یہ جو چیزیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے اخلاقی اعتبار سے اور جو ہے اخلاق میں جو ہے بالکل صفر ہے بالکل صفر ہے ٹھیک ہے نا کسی پر پانچ یا تو خرچ کرنے کے لیے ہم ٹھیک ہے بالکل ہم بہین بن گئے ہیں تو یہ سب چیزیں کو جو ہے مٹا کے جو ہے یعنی ہمارا ایک ایسی فضا اور ہمارا ایک ایسا, ایسا ایسی فضا اور ماحول ہونی چاہیے کہ اگر دیو بندی جو ہے غلطی سے جو ہے ہمارے معاشرے میں آ جائے تو اس کا دن یہ کرے کہ میں ان لوگوں کو چھوڑ کے نہ جاؤ اس طرح کا ہمارا ماحول ہونا چاہیے کہ کوئی خیر آ جائے تو ہر ایک شخص جو ہے ایک شخص اس کو ملنے کے لیے جائے اس کو سلامت ہوگی کیوں کو دیکھتے ہیں نا آپ کو دور سے دیکھیں گے نا تو وہ مسکرانے کی شروعات ہو جائے گا شکار جانیں گے کہ نیا شکار آیا کہ ٹھیک ہے وہ شر اپنے بالکل آجزی کے ساتھ قریب قریب آپ کے پاس آئیں گے ٹھیک ہے نا تو ہم تو جو ہے ہمارے اس مقصد کے لیے نہیں کر رہے ہیں اگر ہمارا جو یہ مقصد ہو وہ تو اللہ کی ہے ٹھیک ہے نا اور ہمارے جو مسلمان کے جو بھائیوں کے جو حقوق ہیں ان کو ادا کرنے کے لیے تو یہ بات جو ہے میں جب عشا کی نماز کے لیے سیرو سے اتر رہا تھا تو مجھے یہ بات یاد آئے کہ یہ بات رہ گئی تھی کہ آپ جو ہے اس جو ہے اس فضا کو اور اس جو ہے جالیات کو اور بھی مضبوط ہو رہے ہیں کہ اللہ کے لیے اپنے بھائیوں اپنے بائیوں سے غلطیاں ہو جائے تو ان کے ان کے دلوں دلوں کے اندر کوئی کی نانگے اس لیے کہ ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں کہ اگر ہم جو ہے بچ جائیں گے اور اختلاف پیدا کر لیں گے تو ایک ہے دوسری جماعتیں ہمارے خلاف اور اپنی دشمنی کا انہوں نے اظہار کر لیا ہے اور ہمارے خلاف وہ کام کر رہے ہیں ان کا وجہ یہ کہ وہ خود ہم کو لگائے ہم خود جو ہے وہ موقع یہ دے رہے ہیں کہ تم بیٹھ جاؤ آرام پر ہم خود لڑنے کے لیے ہم ایک دوسرے کے ساتھ خود لگے پہلے عدیضوں کے لیے جو ہے ضرورت ہے جس طرح شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ ماما البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک زبردست جو ناکا تھا اس زمانے کے میں کہ اہل حدیثوں کو اور سلفیوں کو جو ہے تصویر اور تربیہ کی ضرورت ہے تصویر اور تربیہ کیا اور یہ تصویر اور تربیہ جو ہے وہ کتابوں سے نہیں ملے گی یہ علما کی سہولت سے اہل علم کی سہولت سے ملے گی اخلاف جو ہے نا وہ کتابوں سے جو ہے آپ جو ہے نہیں سیکھ سکیں گے گاڑی سیکھنے کے لیے جو ہے نا پوری کتاب پڑھے جب تک کہ آپ گاڑی میں نہیں بیٹھیں گے تب تک گاڑی کو شروع نہیں کریں گے تب تک جو ہے آپ گاڑی کو نہیں سیکھ سکیں گے اللہ ایک آپ کو سب کچھ یاد سوچے تو یہ بات جو ہے میں آپ سے عرض کرتا تھا کہ کتاب تو ہم مکمل نہ کر سکیں اس طرح کتاب بھی بہت ہی جامع اور بھاری کتاب ہے کوئی عام کتاب نہیں اصول والی یہ کتاب ہے لیکن اہل علم کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے جو ہے اہل حدیثوں کو جو ہے وقت آ گیا ہے کہ اہل حدیث جو ہے اپنی نیند سے اٹھ کے جو ہے ان چیزوں کو اپنا رہے ہیں مسلق اہل حدیث صرف رفیہ دین آمین بالجر سینے پر ہاتھ رکھنا اور پیر کے ساتھ پیر ملانے کا نام نہیں ہے اہل حدیث مذہب جو ہے وہ ایک مکمل دین ہے اور میں نے آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر ہم اپنی کامیابی کو جو ہے ناپنا چاہتے ہیں کتولنا چاہتے ہیں تو میں نے آپ کو یہ کہا کہ ایک دیوبندی اور بریل بھی غلطی سے ہمارے یہاں آ کے بیٹھ جائے تو اس کو ایسا محسوس ہو کہ یار یہاں تو بڑی زبردست فضا ہے سب مجھے پوچھ رہے ہیں سب مجھے کھانے کو کہہ رہے ہیں سب مجھے یہ کہہ سب میرے سامنے مسکرا رہے ہیں اگر کسی کو ناف کے نیچے دیکھ لیا کہ وہ ہاتھ باندھ رہا ہے تو سب اس کو کال سے لکھیں گے یہ کیا کر رہا ہے اس طرح کا ماحول آیا کر ہماری مسجد کے اندر ایک دن جو ہے دو لڑکے آئے یعنی بھی انہوں کے نیچے ہاتھ باندھا تھا اور وہ مجھے اس کو سوال کرنے کے لیے تو میرے کچھ کو جو ہے برے غور سے دیکھ لیتے کہ یہ خان خوان تو پھر میں نے جو ہے ان کے سوالات کے جوابات دینے کے بعد میں نے اپنے شاگردوں کو ٹوکا میں نے کہا کہ یہ صحیح ملچ نہیں ہے یہ صحیح ملچ نہیں ہے ٹھیک ہے نا کہ اس طرح کسی کو یہ دیکھنا اس کو جو ہے آپ مسکرا کے دیکھیں کہ وہ یہاں واپس نماز پڑھنے کے لیے روزانہ اگر سب لوگ سینے پر ہاتھ رکھیں گے تو ایک دن تو اس کو ضرور محسوس ہوگا کہ یار میں ذرا تاکید تو کروں کہ کیوں یہ سینے پر ہاتھ رکھ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اہل علم سے آپس میں ایک دوسرے بھائیوں سے جو بڑے ہیں جو ہے وہ چھوٹے پر شفقت کرے اور جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں کی جو ہے عزت کرے یہ چیزیں جو ہے بہت اہم اور بہت ضروری ہیں اگر یہ چیزیں ہمارے اندر نہیں ہیں تو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث نہیں کہہ سکتے کہ اہل حدیث سلوک کے اعتبار سے تزکیا کے اعتبار سے عقیدے کے اعتبار سے عمل کے اعتبار سے جو ہے ایک مذہب کا نام یعنی لوگوں نے جو ہے صرف رف دین عامن بلجر یا باطل فرقوں پر جو ہے حدود وغیرہ ان چیزوں کی طرف توجہ کی ہے جو اصل جو چیز اصل ہماری ذات کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے اخلاق ہے ادب ہے ان چیزوں کو جو ہے ہم بھولیں اور اگر کوئی اختلافی مسئلہ ہو کسی فرقی مسئلہ ہو یا کوئی ایسا موقف ہو تو اس پر غلا ولوارا تک اس مسئلے کو نہ پہنچا دیں کہ کسی کے ساتھ محبت اور بر صرف اس وجہ سے کہ وہ فران جو ہے مسئلے پر بات نہیں مانتا میں نے اس پر دس دلیلیں دی وہ دلیلوں کو رد کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے دلیلوں کو جو ہے صحیح طرح پر پیش نہ کیا گیا ہو سکتا ہے کہ آپ کی دلیلیں اس کے نزدیک کمزور ہو ہو سکتا ہے کہ آپ جو باتیں اس کو بتائیں وہ اس کے ذہن میں جو ہے نہ ہو سکتا ہے کہ دو مرتبہ تین مرتبہ چار مرتبہ تو جو ہے لوگ جو ہے اس پر برابر بنا کا جو ہے مسئلہ کر دیتے ہیں کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی الگ موقف کسی نے اختیار کیا ہوا ہے تو اس پر فوراً اور حسن زن لوگوں کے بارے میں دیکھی ٹھیک ہے نا آپ نے کسی کو دیکھا کہ کسی نے کوئی ایسا عمل کیا جو صحیح نہیں ہے یا غلط ہے تو جتنا ہو سکے اس کے بارے میں حسن زن شاید انہوں نے یہ کیا ہو شاید انہوں نے یہ کیا ہو جا کے جو ہے ٹائمس آف انڈیا بن کے سب کو جا کے نہ بتا دیا قرآن کو تو دیکھا وہ تو اس طرح کرائے تو یہ ایک چیز ہے کہ تحمل جو ہے ہمارے اندر ہونا چاہیے تحمل علماء کو آپ دیکھیں گے ابھی ہم نے یہ کہا کہ ایک اصول میں سے یہ ہے کہ صبر صبر جو ہے وہ ایک بہت بڑی چیز ہے ٹھیک ہے نا آپ یہ دیکھیں کہ مہمان نوازی کسی کو دعوت دینا کسی کی خدمت کرنا یہ سب کام جو ہے کم ہم کرتے ہیں حالانکہ ان چیزوں کے اندر من کیا باللہ والیوم ملاق جو حدیث ہے فلجو <سؤال> رسول اللہ صلی و صحسل میں کیسی کسی باتیں تو پھر اگر ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں تو کیا رفعیدین رفعی کی حدیثوں پر عمل کرتے ہیں تو پھر ان حدیثوں پر کیوں ہم عمل نہیں کرتے ہیں؟ اہل حدیث تو ہر حدیث پر عمل کرتا ہے امام احمد بن بنبل کو جب پوچھا گیا کہ آپ نے المیت حنی سے جو ہے یاد کینی سے آپ کو یاد ہے کس طرح آپ کو ایک نیلوان حنی سے یاد ہے آپ کبھی ان کو بھولتے نہیں تو انہوں نے زبردست یاد یاد کہ ان حدیثوں کو یاد کرنے کے لیے سب سے بڑا رواز یہ ہے کہ جب بھی میں کوئی حدیث کو پڑھ لیتا ہوں اس پر عمل کر دیتا ہوں یہاں تک کہ میں نے جب پچھنا کیا کہتے ہیں اس کو ہجامہ ہجامہ کو کیا کہتے ہیں پچنا جبکہ میں نے پچھنا لگوایا اور میں نے یہ سنا کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے پچھنا لگانے والے کو دیرم دکھا دیے تھے تو میں نے بھی اس کو دردار دیا اسی حدیث کو بنیاد تو یہ بات ہے میرے عزیز بھائی کہ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ دور ہے یعنی اردو تمہیں نے میں نے آپ کو پہلے سے ہی بتا دیا ہے کہ غلاوی اردو ہے ٹھیک ہے نا تو اور پیری زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے جو ہے اردو میں جو ہے محاذہ یا فلاحیا آیا ہے تو غلطیاں اور جو غلط لفظ نکل گئے ہیں اس مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ شاء آپ جو ہے اس اعتبار سے جو ہے مجھے معاف کر دیں دوسری بات یہ ہے کہ جب مدرس کبھی کبھی ان کچھ چیزوں کو جو بھراتا ہے تو کبھی سب کے نشان سے اسے کوئی غلط بات پر لگ سکتی ہے تو اگر آپ کو ایسا محسوس ہوا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جو مسئلے کے صدف کے خلاف ہے یا مہچ کے خلاف ہے تو آپ اسے رابطہ کریں اور میری اصلاح کریں میری اصلاح کریں لیکن جو ہے لوگوں میں جا کے یہ بات مت پھیلائے کہ میں نے یہ بات کہہ دی یہ بات کہہ دی آپ کو شک وقت تصد اور تحقبق کریں اور انشاءاللہ کوشش تو یہی ہے کہ زبان سے کسی کوئی بات نکلی نہ ہو جو قرآن حدیث کے جو ہے لیکن میں کہہ سکتا کہ کبھی کبھی زمان سے جو ہے وہ بات نکل جاتی ہے وہ حدیث مشہور ہے اس میں انہوں نے جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے جب ان کا جو کیا کہتے ہیں وہ غرب ہو گیا تھا کیا کہتے ہیں اس کو نونس. وہ روایت مشہور ہے ان والی روایت ان زمان سے جو ہے خوشی کی حالت میں جو ہے وہ جملہ نکل گیا تو سب کا انصاف تو سب کو یہ ہے ٹھیک ہے کوئی اس سے محفوظ نہیں ہے اور کوئی غلطی سے بھی محفوظ نہیں ہے غلطیاں تو ہوتی ہے سب سے ہوتی ہیں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس سے جس کی جو ہے کبھی بھی غلطی نہ ہو تو یہ کچھ پوائنٹ تھے جس کے بارے میں میں آپ کو سوچا اور آپ جو ہے اس علم کی راہ کو جو آپ لوگوں نے جو ہے اپنایا ہوا ہے اس پر آپ مستمیر رہے ٹھیک ہے نا مستمیر رہے اور محنت سے بڑھے اور مشاعر کا جو ہے اچھی طرح جو فائدہ اٹھائے اور اگر مشاعر سے بھی کچھ غلطیاں اشتہاری یا کچھ ایسی لفظ ہو جائے تو اس طرح کا اس طرح کا کوئی ایسا ماحول نہ بنے دیکھیں شیطان براہ نہیں سے شیطان کو جو ہے جبیر کے دعوت سینٹر کو برباد کرنے میں یہ اس کے پہلے لسٹ نمبر ون اس کے لسٹ میں ہوگی مدینہ کے جالیات کو اس کی کوئی بری بھی نہیں حالانکہ وہ مدینے تو نہیں سمجھتے اس لیے کہ کام جو ہے کہاں پہ ہو رہا ہے یہاں پہ ہو رہا ہے لوگ ریاض سے جو ہے یہاں عجدہ سے جو ہے اس دورے کے لیے آئے آپ یہ سوچیں تو یہ کتنی خوش قسمتی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ یہ ایک زبردست جالیات یہاں پہ گا اور وہ جو شیخ جو ہے افغانی ہے ان سے میری جب بات ہو رہی تھی تو انہوں نے تو مجھے یہ کہا کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جالیات سعودیہ میں نہیں پورے خنیج میں نمبر وے ان کے تاثرات کے انہوں نے مجھے بتایا وہ بھی جامعہ اسلامیہ سے متخلج ہے جامعہ اسلامیہ سے متخو تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپس میں محبت سے رہے شیطان کو موقع شیطان سب سے اہم چیز شیطان کے لیے جو ہے وہ ہے تشدد پھیلے اس کے دنیا ہماری جماعت کو جو ہے کمزور صرف ایک طرح سے ہی کیا جا سکتا ہے اگر اختلاف پیدا کیا جائے بہت پیدا کیا جائے ایک دوسرے کے ساتھ دوسرے کو جو ہے اپنے چیلوں کے ساتھ اس پر جو ہے بڑے زور سے جو ہے کوشش کر رہے تو آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ اگر آپ پر کبھی زیادتی ہوئی ہے تو کیا آپ اپنی زیادتی کو برداشت کر لیں گے صرف جماعت کی مسیحت کے لیے تاکہ جماعت کو کوئی نقصان نہ پہنچے یہ اصل اہل سے اور یہ اصل اہلیہ کہ اپنی جو ہے تکلیف کو وہ برداشت کر لے لیکن جماعت کو جو ہے نقصان زیادہ پہنچے آپ یہ دیو دیوبندیوں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دیو بندیوں کے درمیان میں اختلاف نہیں ہے بڑے بڑے اختلافات لیکن آپ کو بھی سنتے ہیں اس لیے کہ وہ کبھی منظر عام پر جو اپنے اختلافات کو نہیں آنے دیتے بڑے بڑے اختلافات ہیں اور کیا بریلویوں کی جماعت کے اندر بھی بڑے بڑے اختلافات ہیں لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ صرف اہل حدیثوں کے جو ہے اختلافات ہیں اور اندرونی باتیں ہیں وہ نیب تک جو ہے لوگوں تک پہنچ اور پھر اہل بیدک ان چیزوں کو پڑھ کے جو ہے ہمارے ساتھ ہنستے ہیں کہ پہلے تو جا کے قرآن سے جا کے لو وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے وہ تو تمہارے بارے میں یہ کہتا ہے مجھے کیا سمجھانے آئی ہو تو ہی تم کو وہ غبراہ کہتا ہے تم بھی اے حدیث ہو وہ بھی ارے حدیث ہے کس طرح تم دونوں جو ہے وہ تمہارے بھائی اور دوستوں جو ہے اس مسائل ان مسائل پر غور کریں ان مسائل پر اب اچھی طرح آپ لوگوں پر ہے کہ آپ غور کرو اور اتحاد پیدا کرو پرانے صبح اتحاد اگر قائم ہوگا اتفاق اگر ہوگا تو صرف قرآن صنف کسی اور چیز پر جو ہے نہیں کتابیں تو آپ بہت پڑھ سکتے ہیں بل فرض اگر ہم یہ پوری کتاب پڑھ لیتے ہیں اس پوری کتاب کو ہم سمجھ لیتے ہیں اور اس پر عمل نہ کرتے تو اس کا کوئی فائدہ خود امام بربہاری نے کہا ہے نا کہ عالم کی تعریف ہم نے کیا کہی کہ زیادہ روایتوں اور کتابوں کو پڑھنے اور جمع کرنے سے جو ہے کوئی عالم نہیں اس کا علم اتنا کم بھی کیوں نہ ہو لیکن اس کا اس پر عمل ہے وہ آگے تو ان کی کتاب ہی ہمارے لیے ایک مثال ہے ہم لوگوں کے لیے کہ جو کچھ ہم نے جو پڑھا ہے اس پر ہم عمل کریں اس پر جو ہے ہم عمل کریں ہمارے معاشرت کے اندر ہمارے جو ہے اہل علم کے اندر اگر کویا ہے اگر وہ کچھ منہجی ان کے اوپر کچھ ملاحظات ہے تو پیار اور محبت سے اصلاح کی نیت سے دیکھیں دو چیزیں جب آپ کسی شخص پر, پر کرتے ہیں یا اس کی پر رد کرتے ہیں تو صرف اس رد کا نتیجہ جو ہے دو چیزیں ہو ہیں. یا تم کی اصلاح یا تم کا اسکا جو شخص مخلص ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ہے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ اس ان کے امتی میں سے کوئی بھی جو ہے گمراہ ہے وہ تو یہی کوشش کرتے کہ لوگوں کو جو ہے حق پر لے آ جائے تو واپس وہ ہے وہ حق پر آ جائے تو اگر رسول اللہ علیہ صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فکر تھی رضی اللہ عنہ کی یہ فکر تھی تو ہمارے بھی یہی فکر ہونی چاہیے اس لیے جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے اخلاص سے نوازا اور مطابات سے نواز دیا کہ ہر اس کا عمل ہر اس کی چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے للہ فلہ, فلّہ فلّہ تو وہ شخص جو ہے بڑا کامیاب ہے وہ شخص جو ہے بڑا کامیاب اس لیے کہ ہم دیکھیں گے کہ پرانے زمانے کے اندر ہمارے علماء کے درمیان بھی کچھ اختلافات ہوئے تھے لیکن ہمارے جو دوسرے بڑے علماء ہیں انہوں نے ان اختلافات کو جو ہے حکمت کے ساتھ ختم کر کے جو ہے جماعت کو جو ہے ایک ہی نہیں جماعت کبھی دو نہیں بنی جتنے بھی اختلاف ہیں مولانا سینا حمر سلی رحمۃ اللہ علیہ اور خاندان کے علماء کے درمیان بھی بہت بڑے اختلافات لیکن جماعت کو جو ہے کبھی دو نہیں ہونے علماء نے کوشش کی عبداللہ ابن کا موقف